توجہ فرمائے مقالہ نگاری کے مراحل یہ مقالہ لکھنے کے چھے مرلے. سب سے پہلا مرلہ جو ہے وہ موضوع کا منتخب کرنا ہے اچھا یہ میں رکھیں یہ جو اصول مقالہ نگاری یہ ہے یہ ایک جنرل عمومی لحاظ سے یہ کتاب لکھی گئی ہوئی ہے ایک آدمی نے دینی موضوع پہ تحقیقی مقالہ لکھنا ہے تب بھی یہی اصول ہے کسی نے دینی موضوع پہ نہیں لکھنا بلکہ کسی ایسے موضوع پہ لکھنا ہے جو کہ سائنسی ہے انجینئرنگ سے متعلقہ ہے میڈیکل سائنس سے متعلقہ ہے تو تب بھی یہی موضوعات تب بھی یہی اصول ہے بنیادی طور پہ عام طور پہ یونیورسٹیز کے اندر مقالہ جو ہوتا ہے وہ مختلف سطحوں پہ لکھوایا جاتا ہے مثلا گریجویشن کی سطح پہ مقالہ لکھوایا جاتا ہے طلباء سے ماسٹر کی شا... شا... میں بھی ایم... چاہے آپ جس مرضی سبجیکٹ میں ایم اے کر رہے ہیں عربی میں کر رہے ہیں اسلامیات میں کر رہے ہیں ہسٹری میں کر رہے ہیں تو اس میں مقالہ ایک حصہ ہوتا ہے ایم فل میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے پی ایچ ڈی کے اندر بنیاد سارا مقالہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مقالہ جو کہ میسر پیپر کے ہیں یعنی دس سے بارہ صفحات کا تو جو آپ لوگوں نے مقال مقالہ لکھنا ہے کوئی بہت بڑا مقالہ لکھوانا میں آپ سے مقصود نہیں ہے وہ لکھ دیں آپ اچھی بات ہے بنا نہیں ہے لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مقالہ بھلے پندرہ سے دس صفحے کا ہو لیکن وہ اصولوں کے مطابق منظمت ہو تو مقالے کے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ مقالے کا عنوان کا انتخاب ہے مقالے کا جو عنوان ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے اس عنوان کو ہم چھوٹا کرتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مقالہ لکھنا کے سطح کا ہے آپ نے اگر پی ایچ ڈی جی لیول کا مقال لکھنا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا موضوع ذرا تھوڑا سا وسیع ہوگا اور اگر آپ نے پندرہ سے بیس یا تیس افراد کا مقال لکھنا ہے تو اس کا موضوع ظاہری بات ہے کہ مختصر ہوگا مقالے کے تو چیز کیا ہے وہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سوال بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے سوال بنانا ہے اور پھر اس سوال کے جواب پہ وہ مکالا آئے گا مثلا ایک تعلیم کہتا ہے کہ جی میں نے مکالہ لکھنا ہے جی کس پہ لکھنا ہے وہ کہتا ہے تو یہ عنوان ٹھیک نہیں ہے اس کو پہلے تو سوال بنایا آپ مثلا کیا سوال مل سکتا ہے وضو سے ہاں اب وضو کی بخروحات کیا ہے وہ تو آپ تعلیم السلام ٹھاک لکھ دیجیے تو ہم نے یہ تو نہیں کرنا نا کہ ہم تعلیم الاسلام سے مقروعات میں وضو دیکھ کے یا وضو کی نماز کو سنت کیا ہیں اور آپ اس مقال لکھ لیں گے نماز کی سنتے کیا ہیں دیکھئے بنیادی موضوع ہم سوال کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے ہم موضوع کے اندر نمبر ایک میں نے پہلو کہا کہ ہم وہ لے کر آئیں گے اس کو رس کے نا بالکل نیرو کریں گے باریک کریں گے مثلا موضوع کو اگر آپ ذرا باریک کریں مقروحات کو بھی ذرا باریک کریں مثلاََ سوال دیتا ہوں آپ کو وضو کے مکروحات آئمہ اربا کے ہاں کیا ہیں یا یوں کہنے اور اس کو اگر ہم باریک کریں کہ مکرو کی تعریف آئمہ اربا ہاں کیا, کیا ہے یہ اور باریک ہو گیا آپ نے وزو سے بھی بیٹھ کے نا اور باریک کر دیا اس کو پر. کہ آئمہ اربا کے ہاں مکرو ہے کیا چاروں کیا مختلف مکرو کی تعریف آپ کو فقہ فکرنگی کے لحاظ سے پائی ہے نا شافعی کی کتابوں میں یا حمبلی انابلہ مکروب کسے شمار کرتے ہیں اور وہ مکرو کے لیے ان کے ہاں کیا معیار ہے مالکیا کے ہاں کیا معیار ہے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کوئی مشکل چیزیں بالکل بھی نہیں ہیں تیراکی کس کس کو آتی ہے تیرہ کس کس کو آتا ہے صرف آپ کو دو تین تراکی تیرنا پٹھانا کو تو آنی چاہیے اتنا پیارا دریا کابل ہے دریا وسین ہے اتنا پیارا پیارا دریا آپ لوگوں کے پاس یار آپ لوگ تیراکی آپ کو جس کو نہیں آتی نا اس کو لاکھ سکھاؤں سمجھاؤں کہ دیکھو ہاتھ یوں مارنا ہے پاؤں یوں ہلانا ہے تراکی نہیں آئے گی جب تک اس کا دوست ڈھکا نہیں رہے گا دریا میں اور وہ ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا تک نہیں تو تراکی آئی تو بالکل یہ چیز بھی سیتنا ہے یہ مکھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ریٹائرڈ کرنل اٹھتے ہیں وہ تفسیر اٹھ کے لکھ دیتے ہیں ہم لوگ دس دن آدمی مکھانا نہیں لکھ سکتے جو بھی آرمی سے ریٹائر ہوتا ہے وہ تفسری لکھنے بیٹھ جاتا ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ مقالہ نہیں لکھ سکتے دس ہزار پڑھا آپ لوگوں نے تو صرف تھوڑا سا ہمیں نا اس کے اندر گھسنے کی ضرورت ہے آپ جب چھلانگ لگائیں گے نا تو تیرنا آ جائے گا تو مقالہ لکھنا لازمی سب نے ہے موضوع سوچنا شروع کریں آپ کو. تھوڑا سا موضوع کے حوالے سے جس طرح سے ہمارے عنوانات چلتے ہیں نا فکا کے اندر ابھی آگے کل کتاب و انشاءاللہ ان ہمارا ہے کہ کل کتاب و میں کم از کم ہم حیض تک کھینچیں گے ان شاء اللہ تو حیض کوشش تو ہوئی کہ رات کو مکمل نجاست بھی ہو جائے انشاءاللہ پرسوں پھر سلاد شروع ہوگی دیکھیے گا اگر موضوع محب کے دو طرح طریقے ہوتے ہیں یا تو لکھنے والا مقال لکھنے والا خود موضوع منتخب کرتا ہے یا نگران استاد موضوع دے دے نگران استاد دے گا تو ظاہر بات ہے پھر پھنس جائیں گے یا اسی لکھنا پڑے گا اپنی مرضی کا اپنی پسند سے موضوع لے لیں گے تو وہ بندہ پتا ہوتا ہے اچھا یار مجھے یہاں یہاں سے مواد مل بھی سکتا ہے یہاں یہاں پہ مواد نہیں مل سکتا موضوع کا انتخاب و تعین کرنے کے لیے مختلف وسائل ذرائع طریقے استعمال کی جا سکتے ہیں ذاتی معلومات تجربہ کی روشنی بھی آپ موضوع منتخب کر سکتے ہیں دوسروں سے گفتگو کر کے بھی موضوع منتخب کر سکتے ہیں غور و فکر سوچ بچار یہ بنیادی ہے ریڈیو ٹیلی ویژن کی خبریں ان سے بھی موضوع منتخب کیا جا سکتا ہے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے ہمارے دینی لحاظ سے تو بالکل کر سکتے ہیں آج کر. جیسے پہلے حدود کے اوپر حدود بل کے اوپر کیا جیسے پچھلے سال غالباً میرا خیال مخالف ڈی این اے وہ اس لکھا نکال دیا اخبارات اور عام مجلات تحقیقی مجلات جو مختلف تحقیقی مجلس شامل ہوتے ہیں شائع ہوتے ہیں ان سے بھی آپ موضوع لے سکتے ہیں اور اساتذہ کے کی طرف سے دی جانے والے محاذ لیکچرس اور غور سنیں ان میں کئی موضوعات ہوتے ہیں یہ سب سے آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے تو اچھے موضوع کی شرائط کیا ہے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا موضوع جو تحقیقی مقالے کا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ کام اس سے پہلے اس موضوع پہ نہیں لکھا اگر اس موضوع پہ فکی مقالہ لکھا ہوا ہے مفتقی صاحب کا اٹھا کے وہاں سارے سارا فکی موضوع مقالہ لکھا ہوا تھا آپ نے وہاں سے نقل کر دیا پکڑا دیا میں اس کو تو کوئی فائدہ نہیں مقالہ اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر کوئی معلوم کام نہیں لکھا گیا اور کس نیت سے لکھنا ہے آپ نے یقیناً اس نیت سے لکھنا ہے کہ میں اس مقالے کو اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے اس عنوان کے ذریعے سے میں دین کو زندہ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا جاؤں کہتے ہیں کہ, پہلے ہے کہ اس موضوع کو پہلے نہ لکھا گیا ہو نہ اس کو پہلے کسی نے تحقیق کی ہو اگر پہلے سے تحقیق شدہ موضوع کو منتخب کیا گیا تو علمی اور ادبی سرقہ و خیانت کا اقدام ہوگا دلچسپی اور رغبت. آپ کہ اس موضوع کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کی اس موضوع سے دلچسپی بھی ہونی چاہیے جامعیت بھی ہونی چاہیے عنوان اتنا لمبا اور بیزار نہ ہو کہ اگلے کو بور کر دے بلکہ عنوان مقالے کا جو ہے وہ خیر کا مخلوس کو مساجر و مراضے کے دستیابی یہ بھی ضروری ہے کہ جو مقالہ لکھنا آپ نے موضوع منتخب کیا ہے تو اس کے اوپر کتب بھی دستیاب ہوں تو ہم نے اپنی لائبریری میں کوشش تو کی ہے کہ ہم بنیادی اہم اہم جتنی بھی کتابیں جو کی فقہ کے عنوان تعلق رکھنے والی ہیں ان کو لکھ سکیں چونکہ اس دفعہ تخریج حدیث کا بھی عنوان شامل ہو گیا جا اس دفعہ تحریری کام دو طرح کے جمع ہو جائیں گے ایک تو حدیث کی تخریج وہ تو بات سب کو ایک ایک حدیث ہم نے دے دینی ہے جب آپ تھوڑا سا پڑھ لیں گے کہ بھائی چلو اس کو حدیث کو تلاش کرو شاباش اور دوسرا یہ مقالہ والا کام نامناسب موضوعات محقق کو مندرجہ ذیل موضوعات انتخاب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے سہانح عمری سہان عمری جو ہے نا وہ تحقیقی کام نہیں چلائے گا انتہائی نئے موضوعات اتنا آپ نے نیا موضوع منتخب کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی مواد ہی نہیں مل رہا تلخیص میں دیکھیے گا ایسے موضوع کے انتخاب سے استناب کیجیے جو دوسروں کی تاریخ کا خلاصہ معلوم ہو سے استناب کریں ایک موضوع پہ کئی بار تحقیق ہو چکی ہوئی ہے تو مزید لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے میں نے کہا نا کہ آپ مقروحات وضو ہے تو اس پہ بی کتابیں لکھی ہوئی پڑی ہیں تو آپ نے لکھ کے کیا کرنا ہے ہاں اس کا ہم نے پہلو بدل دیا نا تو بھئی اس پہ تو کسی نے لکھا کہ اچھا کے مقروحات ہمارے نزدیک تو یہ ہیں تو مکرو کی جب تاریخ بدلے گی تو مقروحات بھی بدلیں گے تو ہمارے تاریخ کے مطابق مقروحات ممکن ہے کہ کوئی چیز ہمارے حساب سے مخرو بن رہی ہو لیکن شافے کے یہاں نہ بن رہی ہو مالکیا کے یہاں نہ بن رہی ہو ہونابلا کے یہاں نہ بن رہی ہو انتہائی وسیع موضوع انتہائی وسیع موضوع جو ہوتا ہے وہ صرف پی ایچ ڈی میں عام طور پہ دیا جاتا ہے جو بہت لمبا ہو اور جس میں آپ نے کم از کم دو تین جلدوں کا لکھنا ہو اس کو بھی تھوڑا سا باریک کیا جاتا ہے تو موضوع کی تحدید جو ہے جیسے میں نے کہا نا کہ اس کو ہم باریک کرتے ہیں مثلا ایک موضوع ہے سائنس کی ترقی مسلمانوں کے داری, یہ بہت وسیع موضوع ہے آپ اس وسیع موضوع کا مختلف معیارات اور اعتبارات سے محدود کر سکتے ہیں سائنس کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار اس کو یہ بہت وسیع ہے سائنس کی ترقی مسلمانوں کا کردار اتنا لمبا موضوع ہے طب کی ترقی مسلمانوں کا کردار چھوٹا ہو گیا نا مزید چھوٹا ہم نے کیا کیا طب کی ترقی میں عربوں کا کردار نویں اور دسویں صدی عیسوی میں یہ بالکل چھوٹا ہو گیا اور طب کی ترقی میں آج کے مسلمانوں کا کردار یہ بالکل اور چھوٹا ہو گیا ایک اور مثال لائزہ فرمائیے ادبا یہ بہت بڑا موضوع ہے آپ ادیب و شروع کریں تو سالات سال آسان لگ جائیں گے چھوٹا کیا آپ نے کہا ارب عرب ادبا یہ بہت بڑا ہے اس کو اور چھوٹا کیا جدید عرب ادبا اور چھوٹا ہو گیا جدید سعودی ادبا جدید سعودی شورا شعراء جدید سعودی شورا میں ہم لے آئے امیر عبداللہ بحث شاعر اور پھر امیر عبداللہ کی شاعری میں حبل حب وہ نہیں ہے بالکل ہی چھوٹا آ گیا. دوسرا مرلہ جو عام طور پر یونیورسٹیز میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائن آفس جسے کہ ہے سائن آفس یہ ہوتا ہے کہ مکالحے کا ایک خاکہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے خاکے کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے ایک تو مکالے کا عنوان دیکھیے گا یہ اگلے سفح میں خاکہ ہے تاکہ سائن آفس کے عناصر ٹائٹل پیج صفحہ عنوان عنوان تحقیق اس کے نیچے علمی درجے کا نام جس کی لکھاکہ پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹی کا مونوگرام یہ یونیورسٹی کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے انہوں نے مکالہ نگار زیر نگرانی شعبے کا نام یونیورسٹی کا نام یہ سارے پہلے صفحے کے اندر نا یہ ایک تعارفی طور پہ آتے ہیں چیز اگلا چیز کیا ہے دیکھیے گا اگلے صفحے پہ مقدمہ سائن آفس آپ نے نہیں لکھنا سائن آفس یعنی خاکہ لکھنے کا ٹائم نہیں آپ لوگوں کے پاس آپ خاکہ لکھیں پھر مقالہ لکھے خاکہ آپ نے ذہن بنا لیں کہ بھائی آپ کو مقالے کے اندر سب سے پہلے کیا کیا چیز چاہیے آپ کو عنوان تو چاہیے لیکن عنوان کے بعد مقدمہ چاہیے مقدمے کے اندر کیا ہوتا ہے اس سے محقق اپنے موضوع عنوان کے حوالے سے مندرجہ ذیل اہم امور کے بارے میں جامع انداز میں معلومات فراہم کرتا ہے یعنی مقدمے کے اندر آپ نے جو مقالہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ مقدمہ لکھیں گے مقدمہ اندر آپ نے کیا کیا عنوانات آپ کے آنے چاہیے دیکھیے گا تعارف موضوع کا تعارف اس میں محقق اپنے موضوع کا تعارف پیش کرتا ہے اور خاص طور پہ فرضیہ تحقیق کو تفسیر کے ساتھ بیان کرتا ہے جس کو ہائپوتھس کہتے ہیں یہ فرضیہ تحقیق کسے کہتے ہیں یہ اگلے آ رہا ہے فرضیہ تحقیق سے مراد سے کسی مسئلے کے بارے میں محقق کی ابتدائی رائے مثلاً آپ کی ابتدائی رائے تھی کہ چاروں آئمہ کے یہاں مکرو کی تعریف بھی کوئی فرق نہیں ہے یہ آپ کی ابتدائی رائے تھی لیکن جب آپ نے تحقیق کی آپ کی یہ رائے غلط ثابت ہو گئی ٹھیک ہے آپ کا ابتدائی ہائپوتھس یا فرضی فرضیا تحقیق یہ تھی کہ چاروں آئمہ کے ہے حیض کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ تین دن ہے لیکن جب آپ نے تحقیق کی تو تحقیق کی روشنی میں یہ بات غلط ثابت ہو گئی آئمہ کے یہاں تھا ٹھیک ہے تو فرضیہ تحقیق ہے سے اس کو ذکر کرنا فرضیہ تحقیق تمام لٹریچر کا تائرانہ جائزہ لینے کے بعد لکھنا چاہیے اور فرضیات یاد کا لکھنے کا انداز بیانیہ ہونا چاہیے نہ کہ سوالیہ اگلا مرحلہ کیا ہے جو آپ نے مقدمے میں لکھنا ہے مقاصد تحقیق بھیا یہ مقالہ کیوں لکھ رہے ہیں کیا مقصد ہے آپ کا جس کے لیے آپ یہ لکھ رہے ہیں اس مقدمے میں تحقیق کے بنیادی مقاصد اہداف کا ذکر کیا جاتا ہے مقدمے میں اس موضوع کے انتخاب کرنے کی وجوہات اور اسباب کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ موضوع کیوں منتخب کیا آپ سکتا ہے کہ جناب اس موضوع پہ جو میں نے منتخب کیا پہلے کام اس طرح سے نہیں ہوا یا جو ہوا یا اس کی ضرورت تھی جو بھی آپ وجہ بیان کرتے ہیں سابقہ تحقیقات کا جائزہ لٹریچر ویو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو اس پہ جو آپ نے جو پہلے کسی نے تحقیق کی ہوئی ہے نا تو اس کا لب باب بیان کرتے نہ پہلے لوگوں نے یہ تحقیق کی اس کا لب باب یہ ہے آپ کہیں گے نا ہم نے لکھنا ہی, ہی تھا تو ہم کیا لکھیں گے اب آپ جو لکھیں گے وہ آگے آئے گا مقدمے اس موضوع کا مختصر تاریخی جائزہ لیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ کب شروع ہوا اس کا ارتقا کیسے ہوا کس کس پہلو سے اس پہ تحقیق ہوئی کن لوگوں نے اس پہ تحقیق کی ان محققین نے کس حد تک تحقیق کی پھر وہ کون سا نقطہ جہاں سے نئی تحقیق کا آغاز کیا جا رہا ہے کیونکہ اس نقطے تحقیق نہیں کی پھر موضوع کی اہمیت پھر تحقیق کا طریقہ کار تحقیق کے لیے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں آپ نے اس کے لیے جو طریقہ کار لکھیں گے وہ کتابی اور لٹریچر آپ لکھیں گے کہ یہ طریقہ کار جس میں اختیار کیا گیا ہے وہ کتابی تحقیق ہے یعنی ہم نے کتابوں سے تحقیق کی ہے بعض وقت تحقیق ہوتی ہے کہ تجربات کر کے بعض وقت تحقیق ہوتی ہے کہ مختلف لوگوں سے انٹرویو لے کے وہ یہ مختلف یا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہمارا چونکہ دینی موضوع ہے تو دینی موضوع میں آپ نے ظاہر کتابوں سے مراجد کر کے لکھنا ہے خاکہ تحقیق کے بعد مقدمے میں محقق یہ بھی وضاحت کر سکتا ہے کہ اس موضوع پر تحقیق کرنے کے لیے کس قسم کی ذہنی فکری جسمانی اور مادی میں درکار ہوگی کون سے وقل استعمال کیا کرنا چاہے تو اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا ابواب فصول اور ان کے عنوانات دیکھیں باب آئے گا اور کے ساتھ فصل آئے گی تو آپ اپنے مقالے کا جب خاکہ اپنے ذہن بنائیں گے پہلے ایک باب بنائیں گے تمہیں سے شروع ہوگا پھر اس کے بعد اس کی فصلیں ہوں گی تو کس طرح سے لے کے میں نے چلنا ہے اس کو پورا آپ کو خود بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اور تیسرا مرلہ مساجر و مراجے کی تحتید مساجر و مراجر دو الگ الگ اصطلاحات ہیں مساجر سے مراد وہ کتاب ہے جس میں جامعیت وسعت اور ایسی گہرائی ہو جس کتاب کو ایسا اصلی ذریعہ بنا دے کہ محقق کے علم کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے اس کتاب سے بے نیاز نہ ہو سکے آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ مسادر سے مراد ایسی کتابیں ہیں جو مولفین کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحقیقات ہیں یہ وہی چیز ہے جس کو ہم ابھی مساجر اصلیہ رہے تھے نا اس حدیث کے اندر تو اسی طرح جو بنیادی کتاب لکھی گئی ہے جو کہ ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے اس فن کے اندر تو یہ مسادر کہلائیں گی تھوڑا سا مطالعہ کر لیجیے گا مراضے کیا ہے مراضے وہ ہیں جو کہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اصلی مسادر اصلیاں نہیں ہیں مسادر ثانوی ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہم کنظور مار کے جیسے ہم نے والے جی تو مال مراضے کے لائے گی اور بخار سے مساجر اصلیہ کے لائے گی یعنی حوالے کے اندر مساجر جو اصلی ہے جو بریادی کتاب ہے اس کا حوالہ دینا اور وہ کتاب کا حوالہ دینا جو اس کو دیکھ کے لکھی گئی ہے وہ مراض ہے حوالہ دینے کا طریقہ کیا ہے حوالہ جس طرح دیا جائے گا اس کو ہم لکھنے کا خاص طریقہ ہوتا ہے حوالہ یہ یونیورسٹیز جو بین طور پہ ایک معیار ہے یہ اس کے مطابق ہے کہ بھائی اس طرح سے اگر حوالہ لکھنا ہو آپ نے تو وہ اس طرح سے حوالہ لکھا جائے گا یہ اس کو ہم ان کل کرتے ہیں حوالہ لکھنے کو اس کب تک آپ بیٹھ کے اپنا موضوع سوچنا شروع کریں کچھ آگے یعنی موضوع جو ہے دیکھیں آج تیئیس ہے تو حتی الامکان آپ لوگوں کو اگلے پانچ دن تک موضوع اور مقالے کا ایک مطالعہ مکمل کر لینا چاہیے تاکہ پھر آپ لکھنا شروع کریں کم اس کا موضوع تو آپ فائنل کریں اگلے پانچ دنوں کے اندر جو پچھلے سال مقالہ جات لکھے گئے ہیں وہ آپ حضرات کے استفادے کے لیے یہاں لاکھ رکھ دیتے ہیں ان سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کیونکہ انہوں نے پہلے لڑکوں نے کیا کیا مکالہ جال لکھے ہیں ان میں سے بعض لڑکوں نے ابھی مکالے لکھے بعض نے اردو میں لکھے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں